إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشغل أمور محضفاتها وَكُلَّ بِدعَ وَكُلَّ وَكُلَّ إِنَّ ایک ایسا دشمن جو ابتدا سے انسان کا دشمن ہے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری ابن عدم کا بھی دشمن ہے کہ جس کو حکم دیا گیا تھا کہ شیطان ابلیس وہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کالا خلق کا قینہ کہا کہ اے میرے رب کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اس نے کہا کالا خیرمن میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ان و من طین کہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو اس کی اپنی یہ جو سوچ تھی اور اس کا اپنا ایک پیمانہ تھا جس کی بنیاد پر اس نے اچھے اور برے اعلیٰ اور کم تر کو طے کیا تھا اپنی اس عقل کی ایجاد جس کو آپ کہیں اس کی اپنی فلاسفی उस बुनियाद पर उसने अल्लाह के हुक्म को रद्द कर दिया उसके लिए شرافت یہ تھی کہ اللہ کا حکم مان جاتا اسی لیے اللہ نے کہا کہ تجھ کو کیا چیز مانع ہو گئی ما منعک اللہ تسجد لمن خلقت بيدی لما خلقت بيدی کہہ ابلی تجھ کو کیا چیز رکاوٹ ہو گئی کہ تو سجدہ کرے اس چیز کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا لیکن پھر بھی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی بلکہ مزید اپنی سرکشی سے رجوع کی بجائے مہلت مانگی اللہ تعالی اس میں دیکھیں دو طریقے ہیں کہ ایک انسان اس کو احساس ہو کہ اس سے گناہ ہوا ہے اور وہ فوراً توبہ کرے یہ علیہ السلام نے کیا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا بھول سے انہوں نے کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور سے کا شکار ہو گئے لیکن پھر احساس ہوا تو دونوں نے اللہ سے توبہ کر لیکن دوسری طرف ابلیس ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ جب اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ڈانٹا اس کو تو اس نے بجائے کہ وہ رجوع کرتا اس نے مزید کہا کہ نہیں مجھ کو مہلت دے امدنی باتول کہ مجھ کو قیامت کے دن تک جس دن کو پیدا کیا جائے گا واپس سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب تک کے لیے مہلت دے تو اللہ نے اس کو مہلت دی قیامت تک کے لیے الا وقت يوم الوقت المعلوم کہ جو قیامت کا جو دن ہے اس دن تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دنیا میں بھی بعض مسائل پیدا کرتا رہتا ہے اسی لیے آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے بدن میں جن آ اب ستا رہا ہے پورے گھر والے پریشان کبھی جو ہے مٹھائی کے ٹوکرے کے ٹوکرے کھا جا رہا کبھی پلنگ اٹھا کے پٹک رہا کبھی کسی کا گلا دبا رہا کبھی کچھ کر رہا کبھی خود کے کپڑے پھاڑ رہا ہے کبھی فرینچ میں بات کر رہا ہے کبھی سنسکرت میں بول رہا تو عام طور سے اس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے دوسرے نقصانات بھی اس کے ہیں لیکن اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ شیفان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جنت کے راستے سے ہٹا کے جہانم کے راستے پر ڈازے. ہم کو تکلیف دینا چتانا چھوٹی چیزیں اصل مقصد اس کا کیا ہے اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ گمراہ ہم کو کرے سراط مستقیم سے ہٹا کے غلط راستے پر جہنم کے راستے پر ہم کو ڈال دیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے جادوگر قسم کے مولوی جو یا جبریل یا مکائل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میں شیطان ہو جاتا ہے ان کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے غلط طریقوں سے لوگوں کے کام بنا دیتا ہے کسی کے اندر چلا گیا اب وہ پریشان پریشان پریشان تو لوگ لے جاتے ہیں فلانی درگاہ پر فلانے بابا کے پاس اب وہ شیطان نکل جاتا ہے اب اس نے کیا کیا تھوڑا ستا نکل گیا لیکن کام پہ لگا دیا غلط گاڑی میں بٹھا دیا اب جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے فلانے بابا نے نکالے اس کا مطلب یہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں اس لیے کہ جس کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات مل جاتی ہے اس کا فوراً عقیدت ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جو اس کے لیے یعنی اس کے کام آتے ہیں تو فوراً جو ہے آدمی اس راستے پر لگتا ہے پھر بابا جو بولتا ہے وہ ماننا شروع کر دیتا ہے جیسے آپ یاد رکھیں کہ عبداللہ مسود رضی اللہ تعالی کی بیوی نے کیا کہا تھا اس کو میں بار بار اسے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کے لیے کہ فائدہ ہوتا پھر ان کے پاس جاتے ایسا کہ نکل جاتا کا دشمن چاہیے تو تو کہ اور وہ کچھ کرتا تھا تو نکل جاتا تھا تکلیف کم ہو جاتی تھی ان کا یہ شیطان تھا کہ جب تو اس کی مانتی تو, تو اس کو چھوڑ دیتا تھا اور جب تو نہیں مانتی تو اس کو تیری آنکھ میں جو ہے ستایا کرتا تھا تو اس کو تکلیف دیتا تھا تو شیطان ایسا کرتا ہے کہ اگر غلط کام کے ذریعے سے علاج کی کوشش کی جائے چھوڑ دیتا ہے اور اگر جو ہے آدمی صحیح طریقے سے کرے پھر لڑتا ہے ایک وقت کے بعد بھاگنا پڑتا ہے اس کو لیکن تھوڑی ستا ہے تو سامنے والا سوچتا ہے کہ ارے وہ تو ایک منٹ میں ہو جاتا یہاں گھنٹے گھنٹے لگتے علاج کے لیے تو یہ اس میں اس کے شیتان کی اپنی مرضی ہے چھوڑ دیا شیتان کی اپنی مرضی ہے وہ جب چاہے چھوڑ دے تو غلط طریقے سے علاج کرنے والوں کے پاس سے بعض اوقات بہت جلدی نکل جاتا ہے لوگ غلط فہمی میں کے آتے ارے قرآن پوٹے تھے فلاں مولوی صاحب ہو تو, ہی تو ہی کرتے اتنی دیر پڑے پھر نکلا اور ہمارا بابا دیکھو ایک لات مارا تو نکل گیا تو ان کی لات اور ان کی قرآن تو ان کی لات کی بھاری یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں کون پیدا کرتا ہے شیطان اس کو ایسا یا ایسا گمراہ کرنا ہے آپ تو وہ ایسا کسی کو جو ہے اس طرح سے بابا بنا کے اس کے تھرو آپ کو گمراہ کر سکتا ہے تو آپ یاد رکھے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے بہت سارے اس کے حربے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے نہ ہو یورا تم ہو اور لا ہو وہ اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. یعنی اس میں اشارہ اس بات کا اس کے پاس اتنے حربے ہیں کہ تم سمجھ نہیں سکتے کہاں سے تم کو جہنم کے راستے سے ڈال دے گا بہت آگے کا تو اس کے لیے بہت جو ہے ایک انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے اور اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ ہم خود اپنی صلاحیت سے شیطان سے نہیں بچ سکتے پہلی بنیادی بات یہ یاد رکھیں ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم نہیں دیتا کہ آپ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے اللہ مین ادبی کا بینخوبتی برقبہ ہمارے نبی پڑھتے تھے شیطان جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اللہ سے جو ہے مدد مانگنا ضروری ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی مدد سے ہی انسان بچ سکتا ہے اگر اللہ کی مدد سے آزاد ہو کر کوئی اکیلا شیطان سے لڑنا چاہے نہیں لڑ سکتا ہے یاد رکھتی اللہ کی حفاظت اس کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ بنیادی تنہید کے بعد ہم آتے ہیں ایک طرف کی یہ جو آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے بنی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا اِن عبادی لک من سلطان سے, سے میں اللہ نے کہا تھا کہ میرے جو بندے ہیں جو میرے بندے ان عبادی لک من سلطان لک من سلطان ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا وہ کفا بربی کا وکیلا اور اے نبی آپ کا وکیل کے طور پر آپ کے معاملات اس کے سپرد کر دیے جائیں تو آپ کے کام بنائے گا اس اعتبار سے آپ کا رب بہترین ہے کافی تو اللہ کافی ہمارے لیے اور ہم اللہ ہی پر توکل کریں تو ہماری حفاظت ہو سکتی ہے ورنہ ایک آدمی در بدر کی ٹھوکرے کھائے اور سو جگہ پر اپنے ماتھے ٹیکے تو ایسے آدمی جو ہے اکثر اوقات ایسا انسان شیطان کے لیے کھلونا بن جاتا ہے دنیا کی تکلیف تو نکل جاتی ہے لیکن پھر وہ نہیں جانتا ہے کہ شیطان نے اس کو آخرت کی تکلیف کے لیے دروازہ کھول دیا میرے تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ غلط طریقے سے علاج کرنا بسا اوقات اس سے فائدہ ہوتا ہے اس علاج کے طریقے کے صحیح ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ شیطان کے مکر کی وجہ سے کہ وہ کہتا کہ ٹھیک ہے غلط ہے نا آپ یہ غلط کو صحیح کب مانے گا جب کام بنے گا آپ بتائیے آپ کی جیب میں دس چابیاں ہیں آپ کھول رہے کھول رہے نہیں کھول رہا دوسری نہیں کھول تیسری کھل گئی آپ کو بھی نہیں مانتا کون سا صحیح کون سا غلط کون سی اچھی چابی کون سی غلط چابی لیکن جس سے کھل جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں چابی آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی چابی ہے شیطان یہ کرتا ہے کہ آپ کا کام بنا دیتا ہے اور یہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو یہ کام بن گئے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تو اس کے لیے آپ دھوکے میں نہ آئے ان لوگوں کے کہ جن کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے کام بنتے ہیں آپ اس کے طریقے کو دیکھیں کہ وہ جو علاج کر رہا ہے وہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کا یہ فائدہ ہو جائے لیکن آخرت کا نقصان ہو جائے شیطان سے بچنے کے لیے دیکھیں دو حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ شیتان کا حملہ ہو جائے کسی کے اندر آ گیا اس کے بعد علاج کے لیے جو ہے جو آدمی صلاحیت مند ہو جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو شرق سے بچتا ہو اور قوت اس کے اندر ہو لڑنے کی شیطان سے تو اس آدمی کے پاس آپ جائیں اور اس سے علاج کرائیں اگر کوئی نہیں ہے آپ خود پڑے لیکن ایسے وقت میں جو ہے آدمی کو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے چار پکڑنے والوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے کوئی آدمی خامخواہ کی ڈیرنگ اس میں نہیں کرے اس لیے کہ ایک انسان جو ہے جنگ کے میدان میں جب اترے تو بغیر تلوار کے بغیر ہتھیار کے بغیر جو ہے ڈھال کے اترے اور یہ سمجھے کہ اللہ کرے گا آپ بتائیے بدر کے میدان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ کے ساتھ اترے ہیں لیکن سب کے پاس ہتھیار اور سب کو برابر سیٹنگ کر کے آپ سلاحمترے اور عہد کے میدان میں آپ دیکھیں کہ تیر انداز نیچے آئے تو جو ترتیب تھی جنگ کی اگر اس میں اصولوں کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے اس لیے جو اس بات کو جانتا ہے کہ کیسے علاج کیا جاتا ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اسی آدمی کو اس فیلڈ میں اترنا چاہیے ابن سہمیا وغیرہ نے کہا کہ یہ ایک جہاد ہے اور ایسے دشمن سے جہاد ہے جو دکھتا نہیں ہے اب بتائیے اسے لڑنے کے لیے مزید اور آدمی کو صلاحیت اور طاقت کی اور تجربے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ پچاس جگہ جانے کے بجائے ایک ایسے انسان سے علاج کرائیں کہ جو علم رکھتا ہو لیکن یہ نوبت نہ آئے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک آدمی جو ہے بتائیے گڑے میں سے کیسے باہر آنا گر گئے تو یہ سیکھنے کے بجائے راستے پر چلتے وقت میں کیسا گڑے میں نہیں گرنا یہ سیکھنا زیادہ اچھا ہے ورنہ ایک آدمی سکھایا لوگوں کو کہ گڑھے میں گر گئے تو پھر کیسا باہر آنا یہ بھی ایک علم ہے ٹھیک ہے لیکن آپ پہلے یہ سکھائیں کہ گڑھا آئے تو کیا کرنا نہیں گرنا اس میں تو اس اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جو میں آج کے درست ذکر کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ جس मौज کہ موت زیادہ ہے لیکن چونکہ موضوع بہت اہم ہے اور یہی وہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی شرکیات میں پڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم, ہم نے ایسے کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں مسلمان بھی نہیں اور جو جادوگر قسم کے لوگ ہیں کیسے کیسے لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں آپ سوچیے کہ پھر اسلام کہاں رہ ایک آدمی ایسے آدمی سے علاج کرائے جو خود مسلمان نہ ہو اور شرفیات کے ذریعے علاج کرے اپنے جو ہے جنات کو اور دیوی دیوتاؤں کو پکارے اور اس کے بعد علاج کرے ایسے علاج سے مرنا بہتر ہے ایسے علاج سے مرنا بہتر ہے ایک آدمی اپنا دین ہی بیچ دے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آدمی علاج کروائے تو یہ صحیح نہیں سب سے پہلی چیز شیتان سے بچنے کی جو ہے اللہ تعالی کا ذکر ہے پہلی چیز شیتان کے ہربے دیکھیے کیا, کیا کیا ہے ایک یہ کہ دل میں وہ سوتے ڈالے گا شک کو شبہات پیدا کرے گا ایک ہربا ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان ہے توحید والا ہے گنا پہ لگاؤ گنا پہ لگاتا ہے ایک ہربا ये जरूरी से हटाकर गैर जरूरी में लगाता है ऐसा भी करता है एक हरबा यह भी होता है तोबा से रोक देता है और गुना करवाता है और उम्मीदों में डाल देता है बहुत सारे हरबे उसके हैं बहुत सारे काम में वो इंसान को जो है यानी धोखे से डाल देता है मुब्तला कर देता है तभी ऐसा होता है कि किसी को सताना शुरू करता है घर में हंसने की अचानक आवाज आ रही है देख रहा हो देख रहा कोई भी नहीं तो वो हंसने की आवाज सुन की यह रोने लग जाती کسی کی چھت پہ چلنے کی آواز آ رہی کسی کو پیچھے سے کمیز کوئی کھینچ رہا کبھی کسی کے گھر میں اچانک برتن گرے آتے کسی کے برتن میں چاول پکائے ہاتھ ڈالے جو ہے چمچہ ڈالا ہوتا ہے ارے کھالی بیچ میں سے غائب نیچے کچھ بھی نہیں اور اوپر سے چاول کی پرت بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی کی جیب میں سے پیسے غائب کسی کے گھر کی چیزیں اچانک غائب ہو جاتی ہیں ادھر کی ادھر ملتی ادھر کی ادھر ملتی کسی کی چھت پہ پتھر آ کے گرتے کچھ بھی ہوتا کچھ بھی ہوتا کسی کے گھر میں اچانک جو ہے جانور کوئی آ جاتے دروازہ بند کر کے آیا باہر پھینک کے آیا پھر اندر آ گیا کون تھا کالی بلی نیلی بلی ایسی اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے کتا کوئی آدمی جاتے رہتا بہت سارے کچھ مشہور ہیں اور اس میں سچے بھی ہیں کہ جا رہا ہے آدمی اس کو ملی بکری کا بچہ ملا چلو وہ لے کے جائیں گے گھر کو اب سائیکل پہ لے کے جا رہا جا رہا جا رہا تو بکری کے بچہ کا ٹانگ اور باہر بیٹھا دانت گز بیٹھا ہوا ہے بنجن پہن کے اب یہ جو مر گئے وہ اپنی نائٹ ڈیوٹی کر کے دو بجے آ رہا اور باہر بیٹھا داند گز بیٹھا ہے کیوں کیسے تو یہ بھاگتے جو چھٹتا وہاں سے تو وہ سیدھا پانچ دن تک بستر میں ایک سو چار کا بخار ایسے قصے جتنے بھی ہیں اس میں کچھ باتیں یاد رکھیں کہ ایک آدمی کا ایسے وقت میں سب سے بڑا سہارا کیا ہے اللہ سے بڑھ کے کوئی سہارا اس لئے کہ شیطان جو ہے مخلوق ہے اس کو یاد याद ہم کو بچپن سے डरा डरा کے ہم کو سپر نیچرل ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے بعض اوقات چیز है ہوتی ہے وہ دنیا बना بڑے بنا دیتی डरा اس کو ڈرا ڈرا کے اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ اندھیرے کمرے میں نہیں क्यों جانے سے آپ کے بچے डरा ہیں کیوں آپ نے आएगा ڈرا کے ان کو ڈرا دیا ہے بھوت آئے گا بھو گا, بھو گا یہ آئیں گا ہم تھوڑا تھوڑا ڈر ڈالتے ڈالتے ان کے دلوں کے اندر ان کو جو ہے ڈرنے والا بنا دیتے حالانکہ ان کے دل یہ بات ڈالنا چاہیے کہ اللہ اگر صاف میں ہو تو کچھ نہیں ہوتا ہم بچوں کو جو ہے بچپن سے ڈرپوک بنا کے رکھ دیتے ہم بچپن سے ان کو ایسی چیزوں سے ڈرنا سکھا دیتے جو ساری کی ساری اندھ وشواس والی ہوتی ہے وہ بچہ چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈرتا تو ہم کو مضبوط بنانا چاہیے اور وہ بچپن میں جو آپ کے دلوں میں ڈر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں جیسا دھوپ میں سایہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہمیشہ ایسا ہوتا ذرا بھی کچھ آدمی وہی سے سوچتا اس کو کہ شیطان, یہ جن وغیرہ کوئی مرا ہوا انسان واپس نہیں آ رہا. یہ جنات ہوتے ہیں جو کسی کی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ جنات ہوتے ہیں جو کسی کی شکل میں آتے ہیں مقصود کیا ہے مقصود آپ کا عقیدہ بگاڑنا ہے یا آپ کو بتانا ہے کہ مرا ہوا قبر میں اضاف نہیں ہو رہا ہے تو گمراہ باہر آپ کی حدیث میں کیا ہے جو آدمی مشرق مرتا ہے اس کو قبر میں عزاب ہو رہا ہے جو گناگار ہے وہ تو مرا ہوا قبر میں ہوتا ہے اب اس کا اللہ کا معاملہ اب شیتان اس کی سورت میں آپ کو آ کے بتا رہا ہے کہ دیکھ میں باہر گھوم رہا ہوں عزاب نہیں ہو رہا تو اب ایک آدمی کا عقیدہ کیا بنے گا اب کنفیوز ہو گیا ہو. حدیث کو مانو یا میں نے آنکھ دیکھا تو لوگوں کے لیے آنکھ سے دیکھا والا معاملہ زیادہ پاور فل ہوتا ہے اس کا کام بن گیا آپ کا عقیدہ بگاڑ وہ بچہ کیا بول رہا میں فلانا ہوں فلانا ہوں میں فلانا گھر میں پیدا ہوا تھا میں یہاں چلتا تھا کالج میں جاتا تھا میں ٹیچر تھا میں فلانا تھا لوگوں نے اتنا چھوٹا بچہ برابر بتا رہا چلو دیکھیں گے شری لنکا میں کیا ہو رہا ہاں برابر ماں باپ کو پوچھے آپ کے بیٹا کون سے کپڑے پسند کرتا تھا یہ بول رہا لال کلر کے پسند تھے ماں کو بھی لال پسند تھے رہتا था ہوا ہے اس میں بھس گیا اب پوری انفارمیشن اس کو ہے چوبیس گھنٹے ساتھ رہتا تھا کیا کھاتا تھا پکوڑے پسند تھے مٹھائی پسند تھی لسی پسند تھی سب وہ پسند تھا بچہ وہی بول رہا ہے کیوں بچے کے اندر گھس گیا اور نارمل بن کے جن ہے جن نارمل ہے وہ گڑبڑ نہیں کر رہا ہے لیکن ایسا کر رہا ہے آپ بتائیں شیطان کیا نہیں کر سکتا ہے قسم کھا کے آدم علیہ السلام سے کہا وقاق محما انکما لمین فہیم کسم کھا کے بول رہا ہوں وہی نے کیا بولا تھا कसम से कसं खा के बोलता हूं मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ लेकिन क्या कर दिया जन्नत से निकाल दिया खेता क्या करेगा आपको क्या मालूम है किसी के अंदर अब लोग मरे हुए वापस आ सकते हैं तो वो आया था ना एक बच्चा है पुराने गाँव में है वो तो सब बताता फिर ये क्या और इस्लाम में है कि मरा वापस नहीं आता तो अब कौन से अकीदे पे डालेगा आपको आवागौन पुनर्जन्म आपका अकीदा बिगाड़ दिया कई चीजें ऐसी हैं بہت ضروری ہے اپنے عقیدے کو سنبھالنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانا اب اس کے بعد میں اس کے خلاف جس کی بھی بات ہو چاہے ہماری آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہوں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے, مانتے اس لیے کیا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہماری نظر سے زیادہ بہتر ہے یہ جب ایمان بنے گا تب ہم سمجھنے کا صحیح مسلمان بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہماری نظر سے بڑھ کے ہے ہمارا مشاہدہ جھوٹا ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ عقیدہ ہمارا بنا بہت حربے شیطان کے تو ہم سب سے پہلی چیز جو ہے شیطان کی مقابلے میں کیا ہے اللہ کا ذکر کہ جو ہم ہمارے دلوں میں وسوسے اور خرافات جو پیدا کرتا ہے پہلا کام اس سے بچنا ہے کہیں ہمارا عقیدہ نہ بگاڑ دے کہیں ہم کو گناہوں میں مبتلا نہ کر دے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا بندہ سب سے زیادہ حفاظت میں سیکیورٹی میں اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اللہ سے خان تعالیٰ کے ذکر میں ہو اللہ کا ذکر جب کرتا ہے اللہ سے جب اس کا تعلق ہوتا ہے تو پھر شیطان کے لیے جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے یہ فائر بال ہے اس کے لیے جو ہے سیکورٹی ہے اس کے شیطان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو گمراہ کرنا کیوں اس کا ربض اللہ سبحانہ سلحان سے ہو گیا ہے اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے ان میں کیا آج کار ہم دیکھیں گے حدیث امام احمد وغیرہ نے ذکر کیے سر نصیب ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے اب میں صرف وہی حدیث ذکر کروں گا کیونکہ وقت بہت جائے گا حوالے میں اس لیے اس کو یاد رکھے شیخ ادبانی کی طرف سے ساری احادیث کی تحقیق اور تصحیح یا تحسین ہے اس میں سے میں اپنی صلاحیت کے اعتبار سے حد تک تحقیق کی حد تک کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے اس لیے بار بار اس کو بولنے کی حاجت نہ رہے گی یہ حدیث صحیح ہے اور شیخ بانی کی تحقیق سے صحیح ہے ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں قرآن کی صورت منشر السواس الخنا منشر القنہ کیلا ہم کو بچا جو السواس ہے القنہس ہے اس کے شرط ہے الوسواس بہت وسوسے ڈالنے والا دل میں سے ڈالتا ہے پیچھے ہٹتا ہے کا مطلب پیچھے ہٹنا کیوں پیچھے ہٹتا ابن عباس رضی اللہ عمل فرماتے ہیں جاتمن علی قلب ابن, آدم ابن آدم کے دل پر کل پر شیطان جمع ہوا بیٹھا رہتا ہے ادا وغفل وسوسا جب آدمی بھول جاتا ہے غفلت میں آ جاتا ہے اس کے دل میں وسوسے سے ڈال دیتا ہے فإذا جیسے ہی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے یعنی وہ دل کے اندر کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جیسی ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے پنکھے میں کوئی ہاتھ ڈالتا نہیں ڈالتا کیوں پنکھا ایک دم ہاتھ کاٹ دے گا اس کا شیتان کے لیے جیسے ہی ذکر کرتا ہے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے شیطان مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان کے کام مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں کچھ شیتان ہوتے ہیں جو پر والے ہوتے ہیں اوپر بھی جاتے ہیں کچھ کتے کی شکل میں ہوتے ہیں کچھ होते والے ہوتے ہیں الگ الگ हैं ہوتے ہیں کچھ گھروں میں कर بس، کر لیتے الگ الگ قسم کے شیتان ہوتے ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے جو <laughs> بھی کتا دکھ رہا ہو آدمیوں میں شیتان بات لوگ ایسی چیز پوری سنتے پیچھے سے کوئی ہاتھ رکھا ڈر جاتے ہیں شیتان مخلوق ہے اتنا कि आपका डर उसकी गिजा है शैतान की गिजा क्या है आपका डर आप मत डरो आप मत डरो कुछ नहीं कर सकता है इतना अच्छे से याद रखो आप इसीलिए आपने देखा होगा जिनके घर में किसी के अंदर जिन आ गया हो शुरू में तो डरते हो बाद में आदत हो जाती है उनको आप इसको अच्छी तरह से सोच गौर करें जिनके भी घर में जिन हो उनको शुरू में तो डर लगता बाद में आदत हो जाती तो फिर जिन बदलाए ये बदले ये बदले जिन तो वैसे ही है جن تو جن ہی ہے نا کہ وہ انسان بن گیا وہ جن ہی ہے شیتان ہی ہے لیکن ان کا ڈر شروع میں تھا لیکن بعد میں آدت ہو جانے سے ڈر ختم ہو جاتا ہے تو آپ پہلے ہی دن سے مت ڈریے کیوں ڈرتے آپ اپنا ڈر آدمی ختم کر دی اس لیے کہ کوئی شیتان کوئی جن انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتا ہے اس کی موت اس کا نقصان اس کی زندگی میں ہونے والی باتیں وہ بدل نہیں سکتا ہے اور کوئی بھی جن اس کی کوئی ایکٹیویٹی اللہ کے مشاہدے سے باہر ہے اللہ سے جھپ کے کچھ کر رہا ہو اللہ کو معلوم ہے سر اب اللہ کو کب اس کو پکڑنا ہے اللہ کو معلوم ہے لیکن آپ اللہ سے دور اگر ہو جائیں تو اپنا نقصان کریں گے آپ اللہ سے قریب ہو کر اپنے لیے سیکیورٹی بڑھا دیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہم کو کرنا چاہیے اپنا ڈر ہم نکال دیں اسی لیے علماء نے کہا جو علاج وغیرہ کرتے ہیں شیخ عبدالسلام وغیرہ نے وحید عبدالسلام جو سعودی میں ہیں اور اچھے کا علاج انہوں نے کیا ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ جن جو اکثر اوقات غالب آتا ہے ایسے آدمی پر جو بہت ڈر گیا تو اس پہ اور زیادہ حاوی ہو جاتا ہو تو ڈرنا نہیں چاہیے ایسے وقت میں ایک انسان ڈر نہیں ڈر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے ڈر پہ غالب آنا پڑتا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں انسان اپنے اندر سے ڈر کو نکال نہیں سکتا ہے زیرو ڈر کوئی نہیں ہوتا لیکن ڈر پہ غالب آنے کی اپنے آپ کو جو ہے سوید اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تو یہ جو ابن عباس کا کال ہے اس کو فادہ اور مجاہد یہی قول ہے امام ابن کثیر نے اس کو تفصیل ابن کثیر میں ذکر کیا ہے. شیطان اگر کہیں ہم کو محسوس ہو کہ شیتان یہاں پہ وہاں پر اذان دی جا سکتی ہے اس کو بھگانے کے لیے سحیل سحیل کہتے ہیں میرے باپ یعنی ذکوان ہیں انہوں نے مجھ کو بنی ہارتا کے پاس بھیجا کالو می غلام غلام اللہ میرے ساتھ ہمارا ایک جو ہے غلام تھا ایک نوجوان تھا یا ساتھی تھا میرا مناد من ایک جو ہے دیوار میں سے پکارنے والے نے پکارا کوئی بھی نہیں اور دیوار میں سے ایک آواز آئی کالو اشرف اللہ وہ گیا دیوار کے پاس ادھر ادھر دیکھا جا کے تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا اور اس کے نام سے پکارا اس کو فضا کرنے باپ سے ذکر کیا اس کو اور مجھ کہ کو اگر معلوم ہوتا کہ ایسا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ میں تو میں تم کو نہیں بھیجتا کام کی کے بہادری کوئی چیز نہیں ہے مصیبت گلے میں اپنی لے لینا کوئی حکمت اور سمجھداری نہیں بعض لوگ کیا کرتے چل قبرستان میں جائیں رات کو 3 بجے 12 بجے کوئی ضرورت نہیں کون بولا آپ کو خوان و خواہ مصیبت اٹھانے کے لیے چل مسن گھاٹ میں جائے گیا آپ تو ایسی ڈیئرنگ والے اکثر اور کار کریں بغیر شیتان کی ان کی حالت خراب ہو جاتی کوئی آپ کو اس طرح کی جو کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ انسان کتنا بھی بہادر ہو اندر اس کے ڈر ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھے ڈرتا ہوا اچانک خود بھی ہو گیا اور ایسا ذہن بنا کے گئے تو اور ہر چیز وہی چیز دکھنے لگتی تو آپ ایسی نہ کریں انہوں نے کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ ایسا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے تو میں تم کو وہاں نہیں بھیجتا وہ اذا ادا صوتا فنا دلاح لیکن اگر ایسا ہو کبھی اور تم کو کوئی ایسی آواز وغیرہ سنائے دے اور کوئی نہیں ہو وہاں پر یعنی جنات ہوں فنا دلاح تو اذان جو دماد کو دی جاتی ہے وہ اذان دو فن سمیت ابا سا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ میں نے ابو ہرا سے سنا یہ تابی ہے کہ حضرت ابر سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی کی حدیث بیان کرتے تھے ان جب اذان سنتا ہے تو پھر وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ہوا نکل جاتی اتنا ڈر کے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکلنے لگتی ہے امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے تو ایک طریقہ شیطان سے بچنے کا یہ بھی ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ اذان جب دی جاتی ہے اس وقت میں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے جس کے اندر جن ہوتا ہے دوسری چیز جو ہے یعنی تیسری چیز ہم کہیں گے ایک تو ہے ذکر دوسرے ہے ادان تیسرے ہے جماعت کا اہتمام کرنا اس میں جو ہے ایک تو یہ ہوگا کہ کوئی انسان الگ سے اکیلا جا کے کہیں پڑا نہ رہے بلکہ ایسے علاقوں میں رہے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں کوشش کرے اس چیز کی اس لیے کہ یعنی جو آدمی اکیلا رہتا ہے اس کے لیے شیاتی کے لیے اس کو ستانا اور پریشان کرنا آسان ہو جاتا ہے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اسلامی معاشرے میں رہے اس لیے کہ جو آدمی اسلامی معاشرے سے مسلمانوں سے اہل علم سے دور ہو جاتا ہے شیطان اس کو جو ہے گمراہ کر دیتا ہے گناہوں میں ابجلا کر دیتا ہے اب بتائیے کوئی اگلا سے کوئی غیر مسلموں کے علاقے میں رہتا ہے نماز بھی بھاری ہو جائے گی روزہ بھی بھاری ہو جائے گا سب مشکل ہو جاتا ہے وہ تھوڑے دنوں میں مشرقین جیسا ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ میں رہنا قریب رہنا تیسرے یہ کہ جماعت سے مراد یہاں پر جو ہے جو فرض نماز ہیں وہ ان کا قائم کرنا ہے فرض نمازوں کا قائم کرنا ان کا اہتمام کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من فی ولا بدون لا تقام قد علیم سیفان کوئی بھی علاقہ دیہات اور گاؤں وغیرہ میں اگر لوگ تین بھی آدمی ہوں اور وہ جماعت نہیں قائم کرتے ہوں تو پھر ان پر جو ہے شیطان حاوی ہو جاتا ہے یعنی اگر نماز جماعت کی قائم نہیں کرتے کسی علاقے میں دیات میں گاؤں میں تو پھر ان لوگوں کے اوپر کیا ہو جاتا ہے شیطان حاوی ہو جاتا ہے پھر جیسا چاہتا ان کو گمراہ کرتا ہے اسی لیے فرمایا فلح قبل جمع فما ابی اب القافیہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خبردار ہمیشہ جماعت کا اہتمام کرو یعنی ہر چیز میں جماعت کا اہتمام کرو مسلمانوں سے قریب ہو کر رہو فرض نمازوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور اپنے آپ کو قریب رکھو کیوں اس لیے کہ آپ نے فرمایا کل کاسیا اس لیے کہڑیا اسی بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے جو ریوڑ سے ہٹ کے الگ ہو جاتی ہے دیکھیے جو الگ ہو جاتی ہے ریوڑ سے وہ ایک بکری جو ہے اس کو اٹھا کے بھیڑیا لے جاتا ہے پورے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا ہے اس کے لیے آسان ہوتا ہے ایک بکری کو اٹھا کے لے کے جانا تو جو آدمی جو ہے مسلمانوں سے کٹ کے الگ کہیں جا پڑا ہو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے شیتان کے لیے کہ اس کو گمراہ کر دے اس حدیز کو جو میں نے ذکر کی اس کو امام احمد ابوداؤد نسع اور حاکم نے ذکر کیا ہے چوتھی چیز یہ کہ ایک آدمی جب اس کو جمائے آتی ہیں جیسے بہت سارے لوگ تھک جاتے ہیں نیند آتی ہے تو جو ہے کھول لیتے ہیں انسان کی کمزوری ہے وہ تو شیتان کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے شیتان کو اب یہ نہیں جانتا ہے کیوں ہے ایسا اور کیا ہے ہم کو اتنا بتایا گیا ہے جیسے ہم کو ڈاکٹر بتاتا ہے یہ گولی فائدہ ہوتا اب ڈاکٹر نہیں بولتا اس میں کیلشیم ہے اس میں پوٹاشیم کچھ نہیں بولتا ہم چپ چاپ عزت سے گولی کھا لیتے زیادہ بحث اس سے نہیں کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ بحث کرنے لگ جاتے اب ڈاکٹر سے نہیں کرتے حالانکہ مر بھی سکتا کھاتے اور مرتے بھی ہیں لوگ مرتے بھی ہیں لیکن کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑتا نہیں لیکن نبی کی بات میں خانخواہ کا شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ہم نہیں جانتے اس بڑھ کے اور کیا بات ہم یاد رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی نہ قبر کے حالات ہم جانتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں کچھ بھی نہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ, علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم نے سب دکھایا ہے تو آپ کی بات ماننے میں ہماری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الشیطان جو جماعت آدمی کرتا ہے تھکنے کے بعد میں تو اس کو تسا عربی میں کہا جاتا ہے ہمارے یہ کہتے ہیں یوننگ جس کو کہتے ہیں فا اب فلیحا تم میں سے جب بھی کسی کو جمائی آئے تو اس کو دبانے کی کوشش کرے جہاں تک کہ اس کی طاقت ہو اس کو امام مسلم نے روایت کیا تو اسے اس معلوم ہوا کہ یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ تم کو جمع آنا ہی نہیں چاہیے کہا کہ جب آئے تم کو تو تم اس کو کیا کرو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو دوسری حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا آپ فرماتے ہیں ادا تصا و بحدم فلیم سکھ بید ہی تم میں سے کسی کو جمع آئے تو پھر وہ اپنے منہ کو دبائے اپنے یعنی منہ پر ہاتھ رکھ دے اور اپنی جمائی کو کنٹرول کرے کیوں فن شیتان ید خل اس لیے کہ شیتان داخل ہو جاتا ہے اس کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے تیسری روایت آپ فرماتے فم ن شیتون اس لیے کہ شیتان اس کے منہ میں گھس جاتا ہے منہ میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امام احمد نے صحیح سنعت کے ساتھ میں روایت کیا ہے بلکہ اس کی صنعت مسلم کی شرط پر ہے شعیب بناؤ نے کہا کہ اس کی جو محدث ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم کی شخص پر اس کی حدیث ہے تو اس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بھی ایک راستہ ہے شیطان کا انسان کے اندر داخل ہونے کا اس لیے آدمی کوشش کرے کہ جو ہے منہ پر ہاتھ رکھ دے جب بھی اس کو جمائی آئے بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو ہے یعنی منہ کھول دیتا ہے جب تو شیتان کو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھو اس کا چہرہ میں نے بگاڑ دیا شیتان کو خوشی ہوتی ہے خاص طور سے نماز میں تو یہ چیز کے لیکن انسان کیا کرے اس کو کنٹرول کرے اور منہ پر ہاتھ رکھ دے بعض لوگ جو ہے جمائی لیتے ہیں تو پوری دنیا کو معلوم ہوتا ہے پوری آواز کے ساتھ ایک دم آڈیو کے ساتھ میں جمائی لیتے ہیں آ کر کے پورا ایک دنیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ادب ہے کہ ایک آدمی جمائی لے تو اس کو کیا کرے کنٹرول کرے اسلام میں ایک ایک چیز کے بارے میں ہم کو رہبری ملتی ہے تو یہ چیز جو ہے شیطان بھی انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے اگر اس کے منہ اس طرح سے کھود دے اس کی مرضی کھولتے رہے کوئی دن میں جاؤں گا اندر ہی چلے جاؤں گا پھر اس کے بعد جو ہے عربی میں بولنے لگ جائے گا کچھ بھی کرے گا تو یہ بھی علماء نے کہا کہ یہاں سے بھی شیطان اندر داتن ہوتا ہے پانچویں شیطان سے بچنے کی تعاود ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو تاؤد کہتے ہیں عربی میں اور ادو کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں کس کی اللہ سبحانہ خان کی کہاں کہاں یہ عمل کرنا ہے اعود باللہ اور اس طرح کی جو کلمات ہیں نمبر ایک بیت الخلا کی جگہ پر یعنی جہاں ہم داخل ہو رہے ہیں جب بیت الخلاء میں تو اس وقت میں ہم جو ہے یہ دعا پڑھیں کیا دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں ان نہ دورہ یہ جو گندی جگہ ہوتی ہیں جہاں پیشاب پکانا لوگ کرتے ہیں یہاں پر حاضر ہوتے ہیں کون شیاطین یہاں پر شیاطین کیا ہوتے ہیں موجود رہتے ہیں اس لیے کہ ان کی زا گندگی ہے وہ گندا پسند کرتے ہیں اسی لیے جتنے جادوگر ہوتے ہیں وہ گندا پسند کرتے ہیں کوئی بھی شیتان کو کچھ کرنے کے لیے اس کو بھی گندا چاہیے اس کو بھی گندا چاہیے تو گندا گندا دونوں دوست دونوں دوست بن جاتے ہیں میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں آپ کو اس کی حاجت بھی نہیں ہے لیکن اتنا یاد رکھیں کہ گندی سے گندی چیز جب تک کہ وہ نہیں کرتے ہیں شیاتین ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں انسان کا گوشت کھانا خون پینا گندگی کھانا سب کچھ کھ کرتے ہیں وہ لوگ تب جا کر جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ سارے جادوگر ہوتے ہیں تو گندگی شاطین کو پسند ہے اسی لیے آپ نے کہا کہ کہاں وہ ہوتے ہیں گندی جگہوں پر بیت الخلاء وغیرہ عام طور سے جہاں ہوتے ہیں ٹوائلٹ پبلک ٹوائلٹس اور گندی جگہیں کوڑا وغیرہ ڈالنے کی وہاں شاعتی اکثر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا پتا احدو کم الخلا جب تم میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے وہاں جائے فلیق البل قبطی وعودہ مین الخبوتی ایسا بھی روایت میں آیا کہ اللہ الخبو الخبائل اس کو ابوداؤد امام احمد ابوداؤد نس ابن اور پناہ مانتا ہوں تیری مرد جنات سے اور عورت جنات سے خبیث جنوں سے خبیث جننیوں سے تو یہ خبیص جو ہے گندے کو کہا جاتا ہے خبیث, خبیث تو جنات میں سے جو برے جن ہوتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں تو آپ جب بھی وہاں جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں تو آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں اللہ کی حفاظت میں آپ آ جاتے ہیں اسی لیے جو ہے یعنی قص سے بہت سارے مشہور ہوتے ہیں معلوم نہیں سے یہ جھوٹے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے پبلک کا جو بیت الخلا جو ہوتا ہے اس میں بیٹھا ہے بازو والا جو ہے یعنی بولتا ہے کہ اے ماتی سہی تیرے پاس बोला हाँ आए ले आके ले ले तो पूरा हाथ वहां से लाए गरमा तो ये पूरा भागते वैसे ही बगैर कपड़ों के बाहर ऐसी बहुत सारी चीज लोगों के साथ होती है और लोग इसमें कई पागल भी हुए की बात कर रहे हैं कर रहे हैं, कर रहे हैं और बाजू में जो कोई है नहीं बाद में उसको एकदम सदमा हो रहा है कोई भी नहीं था यहाँ कौन बात कर रहा था मेरे से तो ऐसा होता है बहुत सारी प्रेगनेंट औरतें जो होती है इस तरह से शिकार हो जाती है ऐसे अयाम में खासतौर से तो ये सारे जगह जो होती है गंदी होती है दुआ पड़ते नहीं है گانے یاد ہوتے ہیں یہ دعائیں یاد نہیں رہتی تو یہ ہماری مج... مصیبت ہے ساری بلائے پھر پڑتا ہے, یہ بابا, وہ بابا پانچ لاکھ چار لاکھ وہاں ساری مصیبتیں ہو جاتے, وہاں تیار ہو پانچ منٹ بیٹھ کے ایک دعائیں یاد کرنے کو نہیں ہوتی وہ سب چلے گا وہ چلے, یہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کو سمجھتا فرما ہے دوسرا جو ہے قیر کے وقت میں تعاون کرنا ہے جب یہ قرآن پڑھے آؤد بل شاہدی تو یہ جو قرآن کے وقت میں ہے کیوں پڑھنا ہے اس لیے کہ شیطان قرآن کی آیات کا غلط مطلب ہمارے دلوں میں ڈال سکتا ہے اس لیے ہم جو ہے قرآن جب پڑھیں تو ہم اللہ کی پناہ شیطان کے مقابلے میں مانگے تاکہ شیطان ہم کو قرآن کے معنی غلط نہ سمجھا دے اس لیے کہ آپ جانتے بہت سارے فرقے باطل ہونے کے باوجود قرآن کی آیتوں سے دلیل لیتے کیوں شیطان کچھ بھی دل میں ڈال دیتا ہے اس لیے ہم جو ہے اللہ کی طرف نگاہ اپنی رکھے اور قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإذا قرأت القرآن من کہ اے نبی جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان الرجیم سے آپ اللہ کی پناہ مانگ لیں تو یہ قرآن کے وقت میں بھی ہم کو پڑھنا چاہیے تو ہمارے لیے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت میں بھی تعاون کرنا ایک دعا صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی کہ آدمی دن بھر کے لیے شیتان سے محفوظ ہو جاتا ہے بتائیے پورے دن کے لیے کیا دعا ہے اللہ کے نبی السلام کی صحابی ہے فرماتے ہیں کریم وہ سلطان کہ میں اللہ جو کہ عظمت والا ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے چہرے سے کریم چہرہ اس کا جو بڑا یعنی احترام کے لائق اللہ کا جو چہرہ ہے اس کے کریم چہرے کے وکیلے سے دعا کرتا ہوں اور اس کی قدیم سلطنت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مین الرجیم اس شیطان سے جو کہ رجیم ہے یعنی اس شل سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعدہ شیطان جب آپ یہ کہتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے کہ پورے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا خود شیطان بولتا ہے پورے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا کب پڑنا ہے یہ جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یہ اتنا عمل ہے بس اتنا آدمی مسجد میں داخل ہوتے پڑھ لے تو شیتان سے محفوظ ہو جاتا ہے اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داود میں ذکر کیا ہے اسی طرح سے کسی کو نماز میں بس سے آتے ہوں سورہ پڑھتا ہے پھر بھول جاتا ہے رقص میں اکثر بھولتا ہے ایک سدا کیا ہے دو سدا کیا ایسا لگتا رکو کیا کہ نہیں کیا ایسا لگتا ایک رکت پڑا کہ دو پڑھا اطید پڑا کہ نہیں پڑھا ہمیشہ جس کی یہ ہو بیماری اس کو ہو گئی ہو کہاں سے ہوتا ہے یہ اکثر شیطان ہوتا ہے جو انسان کی قرت میں وسب سے ڈالتا ہے اس کی نماز کو خراب کرتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام خنزب ہے صاحب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ان قد حال بینی و بین فلاسی شیطان میری اور میری نماز کے بیچ میں آ جاتا ہے ٹھیک سے پڑھنے ہی نہیں دیتا نماز وہ اور میری قرآت میں بھی کیا کرتا ہے اس کو کنفیوز کرتا ہے البی سہا کہ مجھ کو قرت میں جو ہے کنفیوز کر دیتا ہے کیا پڑا کیا نہیں پڑا صحیح ہے کہ غلط ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان له آپ نے کہا یہ شیطان ہے جو ایسا کرتا ہے اس کا نام خنزب ہے قنزب نام کا شیطان ہے جو ایسا سارے مسلمان عزت کرتا ہے فیدہ فتح ود بال من ود فی اللہ کا سلاطن جب بھی تجھ کو ایسا محسوس ہو تو, تو اللہ کی پناہ مانگ اودہ شیت نماز نہیں کہ جب بھی کسی کو ایسا ہو کنفیوژن ایسا ہوتا ہو کسی کو تو وہ ایسا کہ تین مرتبہ اپنی بائیں طرف اس طرح سے کرے تھار थुت... تین مرتبہ اپنی طرف قَالَ فَعَ... ذَلِكَ اللَّهُ کہتے میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دیا ہے اللہ نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دیا امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر جو شیطان ہم کو ستاتا ہے اس کا حل کیا ہے ہم اعوذ باللہ من شیطان کہیں اور پانی طرف تین مرتبہ سسکار دیں اسی طرح سے شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ ہم کو غصہ دلا کے ہمارے نقصان کرتا ہے اس میں کیا یعنی ہم کو کرنا ہے اس وقت بھی تعاوض کی جو ہے تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے دو آدمی لڑنے لگے استمبلہ صلی اللہ علیہ وسلم جلو صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو یعنی برا بھلا کہہ رہا تھا اور اس کو غصہ آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتن لو قالها عن ماجد. میں ایک بات ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہہ رہا ہے اس کا پورا غصہ ختم ہو جائے گا کیا ہے لوکال بہت سارے نقصان کرتا ہے, ہے فریج اٹھا کے دکی, توڑ دیا پورا بعد میں بیٹھ کے سوچ رہا کتنا خرچہ آتا ہے <laughs> وہ دوسروں پہ گسا آتا ہے ان کی وجہ سے ایسا ہوگا غصے میں آپ خود بھی نقصان کر دیتا تو غصہ جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس سے نقصانات ہوتے ہیں کئیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا خود ہی مارا مارا مارا بھی وہ بھی لے جاتا تھا بچوں کی پٹائی جو ہے میں سب کو مار پیٹ کرے اس کے بعد خود اس کی بھی کوئی بھلائی کرے بھی سیدھا ہو جاتا اس کا بھی نکل جاتا چیتا یہ صحیح نہیں ایک آدمی کو کنٹرول کرے اس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قال اعوذ باللہ من شیطان الرجیم کہ اگر وہ صرف اعوذ باللہ من شیطان الرجیم کہے اس کا غصہ چلا جائے گا اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو یہ بھی ایک چیز ہم کو ملتی ہے شیطان سے بچنے کے لیے چھٹی چیز اس میں ہے کہ بعض اوقا شیطان کا ہر حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب میں آ کے لوگوں کو ڈراتا ہے بعض کو تو یہ کہ خواب روز آتا کوئی آ کے گلا دبا میں بھاگ رہا بھاگ رہا بھاگ رہا بھاگ نہیں آ رہا چل رہا کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی ہے نا کھائی میں گر رہا گر رہا گر رہا نیچے نہیں پہنچ رہا ادھر گھبراہٹ ہو ڈر کے اڑ جاتا روز آنا سیم خواب ایک مہینے سے ایک خواب دیکھ رہا ہے ایک ہفتے سے خواب دیکھ رہا بادلوں کو صاف صاف صاف دکھتے ہوئے بھاگ رہا بھاگ رہا بھاگ رہا تو اس طرح سے جو ہے شیطان آ کے ستاتا ہے خواب میں اس طرح کی چیز اگر کسی کو محسوس ہوتی ہو تو آپ کو کسی بابا کی ضرورت نہیں آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کا دیا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی نماز پڑھنے کا وشواس کرنے کا اور روزہ رکھنے کا اور زکار دینے کا حج دینے کرنے کا اتنا نہیں سکھایا ہر چیز آپ کو زندگی میں جو پڑھ سکتی ہے آپ کو سکھا کے گئے ہیں یہ ہماری جو ہے بدحالی ہے کہ ہم لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع نہیں کرتے یہ ہمارے لیے جو ہے بہت افسوس کی چیز ہے اور پھر شکایت کرتے ہیں ہوتا ہو ایسا گئے ہوتا ہم سب کریں گے تو کئی ہوگا ایک آدمی جو ہے دوائی نہیں کھایا ڈاکٹر کے پاس جایا کہ بیمار پڑتا ہوگا تم جیسا بولے ویسا کریں گے تو کہ ڈاکٹر خود بولتا ہے جیسا میں نے بتایا ویسے کرو پرہیز نہیں کر رہے یہ نہیں کر رہے یہ کھا رہے الٹا سیدھا کھا رہے اور بیمار پڑ رہے تو پڑو گے تو جیسے ہم غلطیاں دنیا میں کرتے ہیں نقصان ہوگا اور ہم اللہ کو اس کی ذمہ دار ٹھہراتے یہ مناسب نہیں ہے اللہ نے ہم کو بتایا کہ ہم کیسے خواب کے سلسلے میں جن کو جیسے بچوں کو خواب آتے ہیں بعض بڑوں کو خواب آتے ہیں آپ نے فرمایا من اللہ اچھی خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے کوئی ایسی خواب دیکھے جس میں ترقی یا کچھ اچھی بات آئی ہو تو اسی کو بتائے جس سے وہ محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آدمی آپ کا دشمن آپ کے خلاف مکر کرے اسی لیے آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کیا کہا تھا جب انہوں نے خواب دیکھا گیارہ میں یا یا چال چلیں گے تو آدمی ایسے کو بیان کرے اچھا خواب جو جس سے وہ عمل میں ہو جو محبت رکھتا ہو ادار پال اور جب برا خواب دیکھے وہ تو اس قاب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے جسے اللہ میں اعوذ بک من شرها و من شر الشيطان اس طرح سے کہہ سکتا ہے تو آدمی جو ہے اس قاب سے اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے اللہ کی ول یک اور تین مرتبہ خودکار دے تین مرتبہ اس طرح سے کر دے ولا يحزن بها احدا فانها لن تضره فانها لن تضره کہ اور کسی کو بیان نہ کرے اس لیے کہ وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب وہ ایسا کر لے کیا کرنا ہے نمبر ایک اعدب باللہ جو ہے تعاون کرنا ہے اس خواب کے شر سے اردو میں بھی ایک آدمی بول سکتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں اس لیے کہ آپ نے کلیما سکھایا نہیں یہاں پر بس آدمی یہ کہ اے اللہ میں اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں آدمی ایسا کہے تین مرتبہ خودکار دے ایک روایت میں آپ نے کہا کہ کروڑ بدل دے کروڑ بدل دے یعنی اکثر الٹی کروڑ پہ آدمی سیدھی کروڑ پہ آ جائے کروڑ سے ہی کر فلیتحول. اگر ہو سکے اٹھے اور وزو کر لے اور نماز پڑھے جوڑ کر پر فائدے تاکہ وہ چیز اس سے نکل جائے تو اس طرح کی چیزیں آدمی کر سکتا ہے اگر اس کو برے خوب آتے ہیں اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اسی طرح سے کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں جو جنون یعنی جن لگتا ہے یا اسی طرح سے اور دوسری جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں مثال کے طور پر مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وقت نہیں ون میں ہر دعا کو تفصیل سے سمجھاتا کہ کیا معنی مانا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا تھی آپ دعا کرتے تھے اللہم اینی بکا من البرس والجنون اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس سے اور کی بیماری سے اور یعنی برس جو ہے سفید جو ہے دھبے بدن پر ہو جاتے ہیں منل برف اور جنون سے پاگل پن سے یا جن لگنے سے اس لیے کہ جنون جو ہے جن کا گھسنا انسان کے اندر داخل ہو جانا اسی کو جنون کہا جاتا ہے جنون کا وڈ آپ غور کریں جنون جن اسی کو جنون کہتے ہیں یا اسی لیے ڈھانپنے کے آقل پہ پر پردہ پڑ پر پر جاتا ہے انسان کی تو جنہ سے ہو فل مجن ال تو رات ڈھانپ دیتی ہے اس لیے جن اس کو کہا جاتا ہے جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں پیڑوں سے گرا ہوا ہوتا ہے جنت کی زمین تو جنت اس لیے کہتے ہیں جننا ڈال کو کہتے ہیں آپ کو ڈھانپ دیتی ہے تو شیطان ڈھانپ دے اس کو اس کے اوپر سوار ہو جائے تو اس کو جن, یعنی جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھپا ہوا ہے اس کو چھپا رکھا ہوا ڈھانپ دیا گیا ہے آنکھوں سے تو دعا کیا ہے اللہ میں جنون الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یعنی مجھ کو بچا سے برف سے وہ سفیدی کی بیماری سے جنون سے پاگل پنکھ سے یا جن سما جائے اس سے جزام سے کوڑ کی بیماری جس میں انگلیاں جھڑ جاتی ہیں وہ صحیح الاسکام اور برے سے بری بیماری سے مجھ کو بچا سارے بری سے بری بیماری سے سکم جو ہے اس سے مجھ کو بچا اس کو امام احمد ابود نسی نے روایت کیا ہے اسی طرح سے ایک دعا آپ کی ملتی ہے اور بہت ہی دیکھیے شیطان کا مرنے کے وقت بھی شیطان چھوڑتا نہیں اس کو یاد رکھیے یہ بھی دلیل ہے اس چیز کی مرنے کے وقت شیطان چھوڑتا نہیں آ کے کبر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے بہت خوش قسمت ہے انسان وہ کہ جو مرتے وقت میں توحید کا کریمہ پڑھ کے مرے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی آپ دعا کرتے تھے اللہ کمی تردی وی وی وارتی اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں یعنی اللہ مجھ کو بچا تو چیزوں سے کیا اوپر سے گر کے مرنے سے ودمی میرے اوپر دیوار گر جائے کچھ گر جائے اس سے بچا اور گر کر مر جاؤ ہدم سے یعنی کہ آدمی دب کے زمین جو ہے گھر کی دیوار گر گئی دب کے مر گیا اس سے مجھ کو بچا والغرق لر ڈوب کے مرنے سے بچا والحرق جل کے مرنے سے بچا دیکھیں اللہ کے رسول اللہ کی دعائیں سب حفاظت کے لیے کہ مجھ کو جو ہے گر کے مرنے سے مجھ پر دیوار دب کے مرنے سے اور جل کے مرنے سے ڈوب کے مرنے سے بچا وہ ان شیتان اس بات سے بھی مجھ کو بچا کہ موت کے وقت شیتان جو ہے خبتی بنا دے یعنی موت کے وقت شیتان بگاڑ دے مجھ کو جو ہے کفر میں شرک میں مبتلا کر دے مجھ کو کلیمائے پڑنے نہیں آئے خبر میں ڈال دینا آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے موت کے وقت میں آدمی پھر جائے دل سے اس سے بھی مجھ کو بچا کیوں کہ شیتان کرتا ہے موت کے وقت ان امو تفریح اور اللہ مجھ کو اس چیز سے بھی بچا کہ تیری راہ میں جنگ کرتے وقت میں میں جو ہے یعنی پیٹ پھیر کے بھاگوں اس سے بھی میری حفاظت کر وہ آؤزبی کا ان اموتا اور مجھ کو اس سے بھی بچا کہ کوئی مجھ کو ڈس لے اور میں مر جاؤں اتنی جام دعا ہے کتنی اچھی دعا ہے شیطان سے بات موت کے وقت کی زندگی میں ہم کو کرنا ہے امام نس اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے اسی طرح سے آپ سوچ رہے کہ کتنا مواد ہے کہاں ہیں؟ بابا کی جھولی میں نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے سب سکھا کے گئے ہم کو سیکھنا اس کو ہے بس اسی لیے ہم, ہماری دعوت کیا ہے قرآن سنت میں سب ہے آپ کو رجوع کرو اس کی طرف یہ ہماری دعوت ہے نظر لگتی بچوں کو تو آپ کو نمک ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بچے کو نظر دادی آتی نانی آتی پوری تو گھنٹا بھر نظر نکلتے رہی برا بات ہے کوئی اصلیم کی نہیں بڑے سے بڑے مورے کے اوپر سے بھی کریں گے بزرگ کی درگاہ پہ جا کے کبر پہ کر کے ڈالیں گے نہیں آئیں जो बाबा ने किया वो बाबा को करेंगे तो उसकी भी निकले तो उसके मतलब सब सबको लगी नजर इसलिए कि नमक ऐसे ही टूटता है आप जो है नमक आप डाल के देखे कभी बैठ के आग में नमक ऐसे ही टूटता है क्यों इसलिए कि उसका क्रिस्टल सही नहीं होता वो बिल्कुल उसका जो क्रिस्टलाइज होता है उसका अलग तरीका होता है इसलिए वो ब्रेक जब होता है तो ताड़ ताड़ ताड़ता मेढ़ा पैसा भी टूट जाता है ये साइंस का कायदा है लेकिन इंसान को इल्म की कमी इंसान को खुराफात में मुब्तला कर देती है یہاں پر دیکھیے بچے کو نظر لگی تو کیا کرنا ہے آپ کو لگی تو کیا کرنا ہے بڑے انسان کو بھی نظر لگ سکتی ہے خالی بچوں کو نہیں خالی کاج لگا کے اس کو باہر بھیج دے گا کچھ نہیں بچوں کو نظر لگتی ہے اور بڑوں کو بھی لگتی ہے ایک صحابی بہت خوبصورت ہے بیٹھے نہانے کے لیے انعام اس کو روایت کیا ہے آپ دوسرے صحابی دیکھئے کیا خوبصورت ہے بدل تو ایک دم نازک آدمی ہے کتنا خوبصورت ہے تیری چمڑی اب بول دیا انہوں نے اور انہوں نے کچھ برا نہیں چاہا ان کا دوست تھے ان کے قریب ہی تھے اتنا بولے تھے کہ ایک دم مرجھا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ نے کہا کہ اللہ برکتا رکھتا ڈانٹا ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں چاہیے برکت کی دعا کرنی چاہیے یعنی اگر کسی میں کوئی خیر دیکھے کسی میں کوئی خوبی دیکھے تو یوں دعا کرے بارک اللہ حفیع کا بار کلّہ یعنی جو بھی بھلائی تیرے اندر ہے جس سے مجھ کو خوشی ہوئی تعجب ہوا اللہ اس میں اور برکت دے ایسی دعا کرنا چاہیے جیسے آپ کا چھوٹا بچہ ہے اس کو امی نے منہ دھلا کے یہ وہ کر کے ایک دم ٹپ ٹاپ بنا کے آپ کے سامنے لا کے کھڑے کر دی اب آپ اس کو دیکھ کھا اچھا لگ رہا گا گڈو اگلے دن داخلہ ہوتا ہے اب بو کی نظر لگ گئی باپ کی نظر لگ سکتی اس ضروری ہے کہ دشمن کی نظر لگے یہ عام طور سے مشہور ہو گیا دشمن, دشمن اچھے پیار کرنے والا ہے بچہ کر کے بہت شرارت کرتا پورے دیکھ رہے ہنس رہے اس کو خوش ہو رہے اس کے اوپر اور پھر بچہ جو صبح کو پڑ گیا اسکول کو جانے کے ٹائم پہ دیکھے تو ایک سو چار بخار کیا ہوا نظر لگ جاتی ہے بعضوں کا کیسے لگتی ہم کو نہیں معلوم ہمارے نبی نے بتایا لگتی نظر یہ ادھ وشواس نہیں پیاز کاٹو آپ کی نظر آپ دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے پیاز ادھر ہے آپ ادھر کا... کیا کر رہے پیاز کاٹ رہے وہاں بھی پیاز آپ کے یہاں اثر ڈال سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک پیاز کر سکتی ہے تو انسان بھی پیاز کو کر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے صفات مخلوقات میں پیدا کرتا ہے ان صفات سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو انسان جو ہے کسی کو اس طرح سے ہاں ایسا ہو جاتا نا جب کسی کو کتا اچھا تو اس طرح سے جو ہے نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات تو ایسے وقت میں کیا کرنا بچے نے بہت اچھا جو ہے جو قرآن پڑھ کے سنایا بہت اچھی بات کیا اب اس کو سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں ایک دم تعجب کرتے اور چھوٹا اتنا چھوٹا او بچہ اتنا پڑھتا وہ بچہ بعض اوقات ہمیشہ نہیں بعض اوقات نظر اس کو لگ جاتی ہے کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کرتے تھے اعوذ والے کلیمات پڑھتے تھے کس کے لیے حسن اور حسین اللہ تعالیٰ نما کون ہیں یہ نواز آپ صحیح دیکھیے یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بچے ہیں لیکن ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے اس لیے کہ کوئی شخصیت کسی کو کسی چیز سے کچھ نہیں کر سکتی وہ کلیمات ورنہ یہ خود ہی صحابی ہیں صحابی کو بھی نظر رکھ سکتی ہے صحابی اولیا سے بڑھ کے صحابی ہوتا ہے تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی محفوظ نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ محفوظ رکھے تو یہاں پر حسن اور حسین نبی اللہ تعالیٰ نما کو جو ہے تعوض کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علام و ان نہ ابا کما کا اسماعیل اور کہتے تھے تمہارے جو یعنی باپ تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور <تصفح> اسحاق کو بھی یہی پڑھ کے جو ہے تعاون کیا کرتے تھے یعنی نظر سے بچنے کی جو دعا تھی وہ کون کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو کرتے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو کرتے تھے کیا کہتے تھے اعوذ منکلی شیفان اس اتنا چھوٹا ایک دم آپ یاد کر سکتے ہیں دادی کو بازو میں کرنے کا نانی کو بازو میں کرنے کا آپ پڑھ کے سنانے کو ان کو پڑھنے کے لیے دینے کا یاد کرنے کے لیے اودھ اللہ تام ما. میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے اللہ کی جو ہے پناہ چاہتا ہوں اودھ بھی کلیمات اللہ تام منکل شیفان ان وہاں اور ہر شیطان اور ہر موزی نقصان دینے والی چیز سے من كل ومن كل عين اور ہر لگنے والی نظر نظر سے یعنی نظر جو لگ جاتی ہے اس شرط میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے جو ہے بچوں کو بس نظر اتارنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جا سکتا ہے امام البخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے سب صحیح ہی روایتیں ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خود جو ہے یعنی جنات سے ان کے شر سے اور لوگوں کی نظر کے شر اپنے لیے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا طریقہ تھا ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علام جنات اور لوگوں کی بری نظر بد نظر نظر بد جس کو آپ کہتے ہیں نظر بد سے پناہ جو ہے سیکیورٹی مانگا کرتے تھے اللہ کہ حتنا ضلع یہاں تک کہ نازل ہوئی بِرَبِّ الْفَلَقِ اور کل ارود یہ دو صورتیں عام لوگوں کو یاد ہوتی ہے قرآن کی آخری دو صورتیں یہ صورتیں جب نازل ہوئی فلم ادا بھی تارا کام سوا ہوا جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کرانے لگے اور آپ نے باقی دوسری جو ہے چیزیں چھوڑ دی تو اتنی بڑی چیز ہے کل آرود رب الفت کلاس اور آپ کا عمل کیا تھا آپ صلی اللہ جب بستر پر جاتے رات میں تو اپنی جو ہے یعنی تین صورتیں پڑھتے قل قل اعوذ الفلق قل اعوذ الناس ان کو کہتے ہیں یہ تین صورتیں پڑھتے اور اس طرح سے ہاتھ پر چھتکارتے کہ اس کے اندر جو ہے ہوا اور تھوک تھوڑا نکل جائے اس کو چھتکارنا کہتے ہیں اس کو نفس کہتے ہیں عربی میں نفس تین ہے نفس, نفس, نفس عربی زبان بہت ہے تینوں کے الگ الگ نام ہے نفس کیا ہوتا ہے سانس لینا جو میں بات کرتے کرتے بھی لے رہا ہوں اور دونوں کو خبر نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں نفس تنفس اس کو کہتے ہیں سانس لینا کہ ناک کے راستے سے سے ہوا اندر جائے اور باہر بھی آئے اس کو تنفس کہتے ہیں نفس ایک ہے دوسرا نف کہ اگر آپ کے ٹیبل پر دھول ہو تو آپ نفس کے ذریعے سے اس کو کیا کرتے ہو ہٹاتے ہو جس کو ہم پھونکنا کہتے ہیں اسی طرح سے تیسرا جو ہے نفس ہے اس میں جو ہے پھنکنے کے ساتھ میں تھوڑا تھوکنا بھی ہو یعنی اس کے اندر زبان سے منہ سے جو ہے کچھ قطرے جو ہے لویا کے باہر نکلیں اس طرح سے اس کو نفس کہتے ہیں تو آپ یہ کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ سر آگے پیچھے بدن ہاتھ پورے بدن پر پھیرتے تھے پھر کل حو اللہ ہاتھ کلازربی فلاح کلا عظربی ناس پڑتے پھر چھٹکارتے پھر پورے بدن پر ملتے پھر پڑتے تین بار ایسا عمل کرتے تھے یہ سب سے بہترین عمل ہے جادو اور شیطان وغیرہ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کو کرتے رہے جب سے آپ کو سکھایا اللہ نے جبریل نے آگے آپ کو سکھایا تھا اور جب آپ بیمار ہوئے تو آپ ہر طائشہ کو کہتے کہ اس کو ایسا کرو کیونکہ کہ آپ بھی سر پر رہتے تھے تو تافسوسی کی چھوڑا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک اس کو کرتے تھے تو اس کو جو ہے یہ عمل بہت اہم عمل ہے جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے رات میں اس کو کرنا چاہیے اسی طرح سے بسم اللہ کا جو کلیما ہے اللہ کا نام لینا بسم اللہ اور اس سے جڑے ہوئے جو کلیمات ہیں وہ بھی شیتان سے بچنے کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے داخل ہوتے وقت کھاتے وقت شیتان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے نہ تمہارے رہنے کا یہاں انتظام ہے نہ کا, ہے کا انتظام नहीं۔ کھانے کا بھی انتظام نہیں کیوں گھر میں جاتے وقت سلام اور اللہ کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور کھاتے وقت بول, بول کے کھاتے ہیں اب نہ کھانا ملے گا نہ رہنا ملے گا لاجنگ بھی نہیں اور ادا فلم شیتان بھی, بھی, بھی, نہیں, بھی جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے شیتان بولتا رہنے کا تو انتظام ہو گیا رہنے کا انتظام ہو گیا ادرک جب آدمی ہو کہ اللہ کا نام نہیں لیتا ہے شیطان کہتا ہے کہ چلو رہنے کو بھی ملے جگہ کھانے کو بھی ملا رہنے کو بھی ملا کھانے کو بھی ملا رہنے کا بھی انتظام ہے یا کھانے کا بھی انتظام ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے اگر آپ اس میں بولو انسان شیطان جیسا جیسی مخلوق اتنی سبیز خطرناک एक आदमी के साथ उसकी थाली में से खा रहा उसको मालूम ही नहीं वो ऐसा है जैसे किसी अंधे के साथ में उसी की थाली में से कुत्ता उठा के खाए वो भी खा रहा है वो कुत्ता भी खाए कुत्ते से बढ़ के शैताने खतरनाक है, है इतना सोचिए कितना कैसा होता हो लोग बिस्मिल्ला फैशन बिस्मिलाड़ी है बिस्मिलाड़ी बात हो गई क्या है उसमें बिस्मिल्ला बोलने में क्या है उल्टे हाथ से खाने का बगैर बिस्मिल्ला बोल के खड़े होके खाने सब उल्टा करने का कोई इस्लाम बहुत शर्म की बात अल्लाह हम सब की, एक एक अल्ला के की, बहुत करने की एक की बहुत खड़े होके हो जो पानी पी रहा है उसका यह मामला है तो इसके लिए बहुत बचना चाहिए अल्लाह सबकी हिफाज फरमा ये जो हदीस मैंने जिक्र की इमाम मुस्लिम की है اور وہ جو بلی والی حدیث میں نے ذکر کی وہ امام احمد نے اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے آدمی گھر سے نکلے اس وقت میں بھی دعا ہے جس سے آدمی گھر کے باہر جو ہے شیتاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے ادا صلی اللہ فرماتے ہیں اذا اجر الرجل من سے جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو قالآ بسم اللہ تو اللہ بسم اللہ تو اللہ بلّہ اور جو ہے بسم اللہ, اللہ اللہ کے نام سے میں اپنا عمل شروع کرتا ہوں وقت اللہ میں نے اللہ کیا لا حول ولا اللہ کو تھا اللہ کوئی زور نہیں کوئی قوت طاقت نہیں سوائے اللہ کے اللہ کے بغیر کوئی طاقت طاقت نہیں ہے کوفی تھا اس سے کہا جاتا ہے تجھ کو ہدایت دی گئی تیری کفایت کی گئی اور تیرے لیے جو ہے یعنی حفاظت پیدا کر دی گئی وقیتہ تجھ کو سیف کر دیا گیا ہدایت مل گئی اللہ کافی ہو گئے تیرے لیے اور کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں اور تیرے تیریلی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا پتن خا فتنا خا الہ تھوڑا سائیڈ میں ہو جاتے جو یہ دعا پڑھ گھر سے نکلتا اس سے شیاتی کیا ہو جاتے ہیں ایک دم فتح دور ہو جاتے بھئی الگ ہو جاؤ اس کا چھوڑ دو جان دو اس کے ساتھ نہ گو اس کے ساتھ نہیں جانے کا لہو شیتان ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کئی فلک کا بیراجول کد ہو دیا تیرا اس ایتے آدمی ایسے آدمی پہ کیا بس چلے گا جس کو ہدایت بھی مل گئی کفایت بھی مل گئی اور بکایا یعنی حفاظت بھی مل گئی آپ کیا ہوتا ہے اس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ پڑھ کے نکلا گھر اب ہمارے یہاں گڈ ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو چلتا جلدی آنا ساری باتیں یہ پوری کر کے سلام دعا کچھ نہیں نہ ہوک سلام نہاتے ہوک سلام گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سارا یہی یہ چل رہا ہے کیونکہ کانوینٹ میں ابا بھی تھوڑا اس کی پریکٹس کے لیے کانوینٹ بن جاتے ہماری جو ہے اسلامی تہذیب ہمارے گھروں میں ہے یہ ساری مصیبتیں ہیں یہ نہیں کرنے سے تو ساری مصیبتیں گلے میں ہیں ہم یہ کریں تو اللہ حفاظ پیدا کرے گا ہمارے لیے امام ابو داس نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے بہت سوچنے کی چیز ہے اس کو یاد رکھیں کہ جمعہ کے وقت میں بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ سکھائی ہے بی سے انٹر کورس کے وقت میں ایک دعا ہے جس کا پڑھنا بہت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں لو ان تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی بی کے پاس آئے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے جمع کے لیے فعل بسم اللہ اللہ جنب نے شیتان و جن بھی شیتانا اہل بسم اللہ شروعات میں بسم اللہ اہل ہم کو جنب ن ہم کو شیطان سے دور رکھ وہ جنبی شیتان ہمارا ضبطنہ اور شیطان کو جو ہے جو رزق تو ہم کو دے گا اولاد اس رزق سے تو شیطان کو دور رکھ ہم سے بھی شیطان کو دور رکھ اس عمل میں اور شیطان کو اولاد جو ٹھہرے گی سے اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ یہ دعا پڑھنا ہر وقت میں ہر جمع کے وقت میں ضروری ہے بیوی سے فقور یا بئی نہما ولاد لم یبر اگر اس جمعہ میں اولاد ٹھہر گئی حمل ٹھہر گیا عورت کو آپ فرماتے ہیں شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابن حجر وغیرہ نے اور چھلف نے کہا کہ ایک خاص تکلیف ہے جو شیطان بچے کو پہنچاتا ہے یہ دعا پڑھنے سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے اس تکلیف سے دیکھیے تو یعنی یہاں پر جو ہے اس ملتا ہے اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے مجاہد جو تابعی ہیں کہتے ہیں اللہ سکی اس بات فرما کہ جو آدمی اللہ کا نام یہ بغیر بسم اللہ کے بغیر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو شیطان بھی ان کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں بیوی سے صحبت کرتا ہے کتنا ضروری ہے یہ دعا بہت ضروری ہے اس کا اہتمام کرے بسم اللہ کم سے کم بولیں اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے نہیں آتی اس کو بسم اللہ سے جو ہے بال بجائے جوک میں اللہ کو کیا نام لینا تم کو زیادہ معلوم کہ نبی کو زیادہ معلوم اتنے پاک پانچ پرم کی نماز نہیں پڑھتے اتنا ڈرتے ہمارے مسلمانوں میں ایسا ہے کہ جہاں احتیاط کرنا چاہیے وہاں کرتے نہیں اور جہاں قرآن اگر گر گیا پورا نہیں ہوا ارے قرآن گر گیا ایک دم اب گیا غلطی سے گر گیا بچے سے گر گیا کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر اب جائے گا دکان میں کہ لاؤ گڑ لاؤ نمک لاؤ آپ دل کو سکون کہ گڑ اکول گڑ کیا کر دیا صدقہ کر دیا نمک صدقہ کر دیا جو نہیں کرنے کا وہ اتنا ڈرتا اور قرآن چھوڑ کے پڑا, پڑا ہے زندگی پوری کھولتا نہیں اس کو کبھی اس سے نہیں ڈرتا اللہ سے. جو چیز کرنے کی وہ نہیں کرنے کا جو نہیں کرنے کا وہ ایک دم دھوم سے کرنے کا دھوم دھام سے کرنے کا یہی مسلمانوں کی جو ہے زوال کا جو ہے یہ بنیادی جو ہے جڑ ہے یہ کرنے کے کام نہیں کرنا نہیں کرنے کے کام کرنا اور کس نے لگایا کام پہ شیطان نے لگا ہے تو یہاں پر یہ دعا ہے یہ یاد رکھنا ضروری ہے یا کم سے کم بسم اللہ آدمی کہیں اسی طرح سے بچوں کو جو نقصان ہوتا ہے اکثر مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے عشاء کے بیش میں کا اس میں شیاتی جو ہے ان کا انتشار ہوتا ہے پھیل جاتے ہیں اور بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اچھے اوقات جو ہے ان اوقات میں ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج ڈوب جائے اپنے بچوں کو روک لو یعنی اپنے گھروں میں ادھر ادھر کہاں بھی چھوڑو مت کیوں کہیں گلی میں گھس رہے ہیں یہاں پر بچے لوگ جو ہے ہائی کھیلتے ہیں اب ایسی جگہ جا کے چھپا اور دیکھا تو پیچھے کچھ تو دکھ رہا اوپر تک سفید کچھ بھی ہوتا ہے بچہ ڈر جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے بچے کو تو آپ نے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے بچوں کو روک کے رکھو ان شیاں کہ اس وقت میں شیافین پھیل جاتے ہیں ڈیوٹی پہ نکل جاتے ہیں فَإذا من جب رات کا کچھ حصہ وہ شروع کا چلا جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو ٹریفک کم ہو جاتا ہے ٹریفک فل رہتا ہے نا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس لیے کہا کہ وہ وقت میں بچوں کو روک کے رکھو گے وہ اگ لکھ با بکا وسم اللہ اپنا دروازہ بند کر اور بند کرتے وقت اللہ کا نام ہے بسم اللہ کہ دروازہ بند کریں گھر کا وہ اکثاق ود کو رسم اللہ اپنا چراغ بجھا اور بسم اللہ کہہ کے بجھا وہ اوقی شقا اک کو اللہ اور اپنا برتن کھانے پینے کا جو ہے ڈھانپ اس کو اور بسم اللہ کہ وہ خمر انعق ود اللہ اور دوسرا اپنا برتن جو ہے اس کو ڈھانپ بسم اللہ کہ ولاد عالیہ شعی ہے کوئی چیز آڑی ہی کیوں نہ رکھ دے اس کے اوپر کوئی لکڑی وغیرہ مثلا برتن جو کھانے پینے کے ہوتے ہیں پانی کے ہوتے ہیں جن میں سے ہم پیتے کھاتے ہیں ان کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کے اوپر کیا رکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ ڈھاپنا چاہیے اسی لیے کہ اللہ کے نبی یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہیں کیوں ایسا تو مسلم کی روایت میں کیا فرماتے ہیں فَإنَّ اس لیے کہ شیتان جس بسم اللہ کہ جب بند کیا جائے تو کوئی برتن کو کھولتا نہیں ہے اور کسی دروازے کو بھی کھولتا نہیں جس کو بسم اللہ کہہ کے بند کیا گیا ہو تو بسم اللہ کہ دروازوں کو ہم بند کریں اسی طرح سے قرآن کی قرت بھی جو ہے حفاظت کا ذریعہ ہے آخر کے کچھ باتیں رہ گئی ہیں میں ان کو مکمل کر رہا ہوں قرآن کی قرت میں سے آیت الکرسی جو ہے یہ بہت یعنی ایک آیت ہے لیکن رات میں اگر کوئی آدمی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک گارڈ اس کا آتا ہے اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کو ملتا ہے ایک لمبی روایت ہے ابو حرضی اللہ تعالی کی اس میں جو ہے یعنی یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تین راتوں میں آپ مسلسل واقعات پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ سن چکے ہیں شیطان آیا ابو حرضی اللہ وسلم کے پاس اور ان کو طے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علام نے اس نے ہاتھ ڈال کے چوری کرنے کی کوشش کی انسان کے بیس میں اٹھا انہوں نے پکڑ لیا کا چوری کرتا ہے کہا نہیں بہت گریب آدمی ہے بچے ہیں اور بہت مشکل میں پڑا ہوں اس لیے مجبوراً کیا اب سے نہیں کروں گا توبہ کرتا ہوں چھوڑ دوسرے چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا ابو رہا تیرا رات کا جو ہے قیدی کیا ہوا کہا کہ ہاں ایسا ایسا کہا اللہ کے رسول اسے چھوڑ دیا کہا پھر کہ اگلی رات میں پھر آیا پھر پکڑا پھر کہا نہیں سوری ایسا ایسا ایسا بہت بات اس پہ اب چھوڑ دیا بہانے والی کی چھوڑ دیا کہا کیا ہوا آیا تھا نہیں ایسا ایسا چھوڑ دیا کہا اور آئے گا وہ آپ تیسری رات کہتے جب آئے گا کہا اللہ کے رسول میں تو جان چکا تھا کہ آئے گا کیونکہ اللہ کے رسول سلاس میں کہا ہے کہا کہ بالکل تیار تھا میں آپ کے تو نہیں چھوڑوں گا پھر آیا ہو پھر چوری کرنے کی کوشش پکڑا اس نئے کہ نہیں چھوڑا اچھا ٹھیک ہے ایک بات بتاتا ہوں چھوڑ دے کیا ہے جب بھی تو رات میں بستر پر اپنے جائے تو پھر آیت السی پڑھ اس لیے کہ جب بھی تو آیت السی پڑے گا بستر پر جانے کے بعد میں رات بھر تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ رہے گا اور تیرے قریب بھی شیطان نہیں آئے گا آئے کہا کہ ایسا ایسا ہوا اس نے ایسا کہا آپ نے کہا سدا کا وہ ابو ابو اس نے سچ کہا لیکن وہ بہت جھوٹا ہے کہا جانتا ہے ابو ہریرا کون تھا تین سے میرے پاس آ رہا تھا کون تھا کہا شیطان تھا تو شیطان دیکھیے انسان کے بھیس میں آ سکتا ہے پہلی بات چوری کر سکتا ہے ہو سکتا ہے اس نبی سے معلوم پڑتا ہے اور یعنی ابو رضی اللہ تعالیٰ ان کو معلوم بھی نہیں کون آ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کوئی بولے گا دیکھو اس میں علم غیب کی دلیل ہے ہم کہیں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی علم تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا اللہ بتاتا تھا تو معلوم پڑتا تھا تو آپ کو جبریل آ کے بتاتے تھے یا کبھی اللہ کی طرف سے وہی وہ بھی ہوتی تھی براہ راست تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بخاری کی حدیث ہے یہ کتاب البخار اس کو ذکر کیا امام الباری نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئے پھر پڑھ کے رات میں بستر پڑ سونا یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ بنا دیتا ہے یعنی اللہ اپنی طرف سے حفاظت کے لیے بھیجتا ہے اور شیطان قریب نہیں آتا رات تو یہ پڑھ کے سوئیں آئے یاد کرنا بہت مشکل بات نہیں ہے یاد کرنا چاہے پہ یاد ہو سکتا ہے اسی طرح سے گھر میں سورت البقرہ پڑھنا یہ بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں ان شیطان کی لڑی چپر صورت البقرا جس گھر میں سورت البقر پڑی جاتی ہے شیطان اس میں سے فرار ہو جاتا ہے شیطان اس میں ٹکتا نہیں ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے امام فرمدی کی روایت میں آپ فرماتے ہیں جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل بھی نہیں ہوتا ہے گھر میں سورت البقرہ پڑھا کرے پوری نہیں پڑھ سکتے آخری دو آیتیں پڑھ کے رات میں سوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المن آخر سورت البقرہ منقراً امام البخاری مسلم کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے دو آیتیں ہیں سور بقرہ کی آخری آیتیں کون کانتے؟ آمن الرسول بما انزل علیہم ربی والمؤمنون اخیر تک پورا یہ دو آیتیں ہیں آپ فرماتے ہیں ال من آخر سورة البقرہ سور بقرہ کی آخری دو آیتیں جو کوئی رات میں ان کو پڑے کفتاہو اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے امام النووی کہتے ہیں قیل معناہو ابو خارم اس لئے دونوں میں قیل معناہو کفتاہو من قیام اللہی علما کہتے ہیں کہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں رات کے قیام سے اگر وہ تحت نہیں بھی پڑا رات میں تو بھی اس نے کافی عبادت کر لی اتنا پڑھ کے وکیل امین شیطان یہ بھی علما کہتے ہیں کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جاتی ہے وکیل مینا ہو کفتہ ہو من قیام وکیل امین شیفان وکیل امین الآفات المین الجلی کہتے ہیں کہ آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اسی لیے ایک حدیث میں جس کو امام تر نبی اور حاکم نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کام دو ہزار سال پہلے مخلوقات جو ہے ان کے بنانے سے پہلے آسمان و زمین کے بنانے سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ان آما سورت البقا ان میں سے دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازر کی جن سے سورہ بقرہ کو ختم کیا یعنی آخری دو آیتیں کسی بھی گھر میں تین راتیں یہ پڑی جاتی ہیں تو پھر شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے دو آیتے آمن رسول سے آخری تک تو شیطان جو ہے قریب نہیں آتا امام فرملی نسی اور حاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ آدمی تین رات تک اگر یعنی اپنے اگر اس کو محسوس ہو سے کچھ اثرات تین رات پڑے گا شیطان بھاگ جائے گا اسی طرح سے اجوا کھجور جو ہوتی ہے جو مدینہ میں ملتی ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں آپ نے کہا بتائی ہاں اس طرح سے روایت میں آیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ من تصبات جو آدمی صبح سویرے سات اجوا کھجور کھائے کالی جو ہے کھجور ہوتی ہے اجوا جو مدینہ میں بنتی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی صلاح نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ کے جو ہے پودے وہاں لگا بیج لگایا تھا مدینہ میں اللہ کے نبی صلی صلاح نے خود لگایا تھا اس کو علماء نے یہی وجہ بیان کی اس کی برکت کی آپ نے برما منتا سب بہن جو ساتور صبح سویرے کھائے لم فی اليوم سمن ولا اس دن اس کو نہ کوئی جو ہے زہر نہ نقصان دے گا اور نہ کوئی جادو اس کو نقصان دے گا سات کی اگر کھائے بہت مہنگی آتی نہ کہ جو ہے کھائے صبح میں تو وہ اس کو جو ہے شام تک کے لیے حفاظت ہوگی نہ جادو کو نقصان دے گا, کو گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا من اکلا سبع مم مم لم يدره لم يدره سم ما بینا کہ جو آدمی سات کھجورے کھائے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہیں یعنی سور اور عیر میں سمجھتا ہوں یہ دو پہاڑ جو ہے عام طور سے حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے یہ جو کوئی یعنی تمرات ہیں سات تمرات ہیں ان کو کھائے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا شام تک کے سے معلوم ہے کہ اس میں جو ہے تفصیص ہے مدینہ کی کھجوروں کی ورنہ پوری دنیا کی آپ بتاتے لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کی اجوا کھجورے جو ہیں ان سے جو ہے یہ تفصیل ان کی ہے اس سے فلم کی حدیث میں ہے کہ اجوا جنت سے ہے اجوا فضور کہاں سے ہے جنت سے امام ناوی کہتے ہیں کہ وہ پھر حدیث تفصیل اجوا المدینہ اجوا المدینہ مدینہ کی اجوا کی اس میں تفصیل ہے اس میں کیوں سات ہی نمبر ہے تو فرماتے ہیں کہ ساتھ کا نمبر ہم کو نہیں معلوم کیوں ہے بس جیسے نمازوں کی گنتی ہے زہر کتنی فجر کی کتنی رکتیں اللہ نے طے کبھی ہم کو بتایا نہیں کیوں ایسا ویسے نبی نے بھی بتایا نہیں سات کیوں آٹھ کیوں نہیں پانچ کیوں نہیں ساتھ بتایا گیا ہے تو ساتھ ہی کی کیا رکھ لیے خاصیت ہے کہ جو آدمی صبح سویرے ساتھ کا جو رکھا ہے کی تو وہ محفوظ ہو جائے گا سیاسی یعنی جادو سے بھی اور زہر سے بھی اور یہ محفوظ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات بیان کی گئی تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں مناسب سمجھی کہ جن اور شیاطین سے حفاظت کے لیے ہم کیا کریں اسی طرح سے جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے کیا کریں تو یہ ساری چیزیں جو بھی آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا ضرور بچائے گا اس لیے کہ یہ سارے اعمال ہیں لیکن آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ بابا اور اس کے اور اس کے پاس جانے کی جو لوگوں کا عادت ہوتی ہے تو وہ جلدی اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ان اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو شر سے بچانے کی توقع عطا اللہ مولی حمدکا